زاہدین کے قصے چل رہے ہیں درمیان میں کبھی کبھی یہ تنبیہ کرتا چلا آ رہا ہوں جب سے زاہدین کے قصے شروع ہوئے ہیں تو اس درمیان میں کبھی کبھی یہ وباحت کرتا چلا آیا ان قصوں کا صحیح مطلب سمجھنے کے لیے تفصیل کی ضرورت ہے جو قصے سارے پورے ہو جائیں ان کے بعد انشاء اللہ تعالی ان کی تفصیلات سمجھاؤں گا جب تک پوری تفصیل سمجھ میں نہیں آتی اس تو وقت تک کئی قسم کے اشکالات ہو سکتے ہیں ایک بہت واضح اشکال تو ہوگا طواد حالات میں تباد ہے بعض آئمہ رحمۃ اللہ تعالی کے قصے بتائے ہیں کہ ہارون الرشید رحم اللہ تعالی جیسے پوری مہدب دنیا کے بادشاہ یہ حضرات آئم کرام رحمہ اللہ تعالی ان کے ہاں بہت بڑے مقرر تھے بال حضرات کے بارے میں بتایا کہ شاہانہ طریق کو طور رکھتے تھے فتح کے حضرات انبیاء کرام علیہ السلاۃسلام میں حضرت تابو علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کتنی بڑی سلطنت سلمان علیہ السلام کی پوری مخلوق پر ایسی سلطنت کے دنیا میں نہ کبھی آپ سے پہلے کسی کو ملی اور نہ رہتی دنیا تک کسی کو ملے گی ان کے برعکس بہت سے بزرگوں کے ایسے قصے کہ وہ دنیا کو قریب نہیں پھٹکنے دیتے تھے بچنے کی کوشش کرتے رہتے تھے اس کو کہتے ہیں پواد کہ ایک طرف تو ایسے کہ بہت شان و شاقت میں رہ رہے ہیں دوسرے طرف ایسے کہ دنیا کی نعمتوں کو ہٹا رہے ہیں دوسرے اشکالات ایسے ہو سکتے ہیں کہ غلام بزرگ کی جو حالت بتائی وہ تو بظاہر شریعت کے خلاف نظر آتی ہے ان کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا مثال کے طور پر ایک مجلس میں جس میں ایک بہت بڑے غالم بھی تشریف رکھتے تھے میں نے حضرت ابراہیم ابن ادم رحمہ اللہ تعالی کا قصہ بتایا کہ وہ بادشاہ چھوڑ کر جنگل میں چلے گئے وہ مولانا صاحب بہت بڑے عالم تھے فرمانے لگے کہ انہوں نے تو سخت غلطی کی بادشاہت کا سنبھالنا اللہ کے بندوں پر اللہ کی حکومت کو قائم کرنا تو بہت بڑا فرض ہے بہت بڑا اتنا بڑا فرض چھوڑ کر وہ کیوں بھاگ گئے میں سمجھا کہ انہوں نے الحم اللہ کی مجلس نہیں پالی محروم ہیں یہ مولانا صاحب عالم تو بہت بڑے ہیں مگر الحم اللہ کی صحبت سے محروم ہیں پھر جو شخص ایسا محروم ہوتا ہے اس کو سمجھانے کی کوشش بھی بیکار اس کا جواب یہی ہوتا ہے کہ خاموش ہی رہو خاموش اصل کا کچھ جواب نہیں بی من گر گفتنی ہم چون من گفتنی ہے گفتنی فرمایا کہ ہم بسا پاک خاموش رہتے ہیں کسی کے پوچھنے پر بھی نہیں بولتے خاموش رہتے ہیں جواب نہیں دیتے لوگ سمجھتے ہوں گے کہ ان کے پاس جواب نہیں ہے اس لیے خاموش ہیں پر یہ قصہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ بات سمجھانے کے لیے ہم جنس کا ہونا ضروری ہے دم ساز کا ہونا ضروری ہے بات سمجھنے کی صلاحیت رکھنے والا ضروری ہے جب تک وہ نہیں تو بات کرنا بیکار ہے وقت پائے کرنا ہے پہلے ابھی دم سازی من کر کے کمی ہم کیوں نہیں من گفتنی ہے گفتنی کیوں دمساد خود شد جدا بی شد گرچی دار صدنا بھا جو اپنے دمساد سے جدا ہو گیا وہ ہزاروں طریقے بولنے کے جانتا ہو ہزاروں طریقے مگر اس کے سامنے بات سمجھنے والا نہیں تو وہ ایسے لگتا ہے کہ بولنا جانتا ہی نہیں ہے دے نواش کرچے دار سبن با سن نال من دور نیس چشموں گوشرا آنگوریش میرے دل کی باتیں نئے کہتا ہے نئے کہ میرے نالے سے میری باتیں سمجھنا کچھ دور نہیں ہے لیک چشموں گوشرا آنگور کانوں کو وہ نور نہیں ہے کانوں میں صلاحیت نہیں آنکھوں میں صلاحیت نہیں دل میں بصیرت نہیں اس لیے پھر ہماری بات سمجھے تو کون سمجھے اور ہم بولیں تو کیسے بولیں اور کس کے سامنے بولیں کوئی دم ہو بات سمجھنے والا ہو تو بات بھی کریں اس لیے میں خاموش رہا میں نے ان کا کوئی جواب نہیں دیا یہی بات خیال میں آئی کہ اگر یہ اولیاء اللہ کی صحبت پائی ہوتی انہوں نے تو ان کو یہ اشکالات نہ ہوتے اس لیے وواحت کرتا چلا آ رہا ہوں کہ تفصیل تو ان قصوں کی بعد میں آئے گی انشاء اللہ تعالی کی زہادت کسے کہتے ہیں کتنی قسمیں ہیں اور جیسے جیسے ان اولیاء اللہ نے جو جو قسمیں اختیار فرمائیں تو ان کے اسباب کیا تھے تو ایک بات یہ بتاتا چلوں کہ میں تو یہ بتاتا رہتا ہوں کہ آخر میں بتاؤں گا آخر میں یہ مضمون چلیں گے تو ڈیڑھ دو مہینے سے بھی زیادہ عرصہ ہو چکا ہے تو آخر میں بھی بتانے میں شاید کوئی سمجھے یا نہ سمجھے اصل بات وہی ہے اللہ کی صحبت میسر ہو تو انسان بات سمجھنے لگتا ہے اور اگر احم کی صحبت میسر نہیں تو سمجھانے کی کتنی کوشش کی جائے وہ سمجھ نہیں پاتا اللہ کی باتیں اللہ والے ہی سمجھتے ہیں مثل مشہور ہے کہ گونگے کے اشارے ماں جانے گونگے کے اشارے ماں سمجھتی ہے اللہ اسی لیے تو اصول ہے کہ قرآن کریم کو جس طریقے سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے سمجھا بدور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو جیسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے سمجھا ان سے ہٹ کر اگر کوئی سمجھنے کی کوشش کرے گا تو وہ بدالت اور گمراہی ہوگی اس لیے کہ وہ مقررہ دین تھے مقرر دین تو دین باتیں سمجھا کرتے ہیں ان قصوں میں اوپر سے چلتے چلتے آج حضرت نانوت بھی خود سے سر رو کے کچھ ایک دو قصے بتاتا ہوں ایک شخص نے ایک ہزار روپئے ایک ہزار ایشرفی پیش کی تو آپ نے قبول فرمانے سے انکار فرما دیا تو انہوں نے ایک تدبیر سوچی دینے والے نے جب آپ نماز کے لیے مسجد میں تشریف دے گئے تو انہوں نے جوتوں میں ڈال دی اور کہیں چھپ کر کھڑے ہو گئے یہ سوچا کہ جوتے میں پڑی ہوئی ہیں اب یہ سمجھیں گے کہ اللہ کی نعمت ہے دائیں کرنا تو جائز نہیں ہے ایک ہزار ایشرفیاں ہیں اشرفیاں دائیں تو نہیں کریں گے بہرحال اٹھا ہی لیں گے کتنا مسئلہ تو ان کو معلوم ہی ہوگا کہ دائیں کرنا جائز نہیں ہے اتنی بڑی نعمت کیسے دائع کر دیں گے مگر چھپ کر کھڑے رہے کہ دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں آپ مجھ سے باہر تشریف لائے جب جوتوں کو بھرے ہوئے دیکھا ایشرفیوں سے تو یوں جھاڑ دیا جیسے خاک جھاڑ دیا جھاڑ دی پہن کر چلے گئے اشکالات وہی کہ اتنی بڑی نعمت کو کیسے بائے کر دیا پھر کوئی دوسرا آدمی جو غیر مستق ہے وہ آ لے جائے گا تو انہوں نے نعمت کو کیوں باع کیا کیوں نہیں اٹھائی کسی دینی کام میں خرچ کر دیتے کہیں مساکین پر سادہ کر دیتے اور آج کل کے لوگ تو یہی کہیں گے کہ ہم اچھا اچھا کھائیں گے تو دماغی طاقت زیادہ آئے گی دین کے کام زیادہ کریں گے انہیں کیوں پھینک دیں دیكھیے یہاں پہلے گزشتہ سالوں میں تو کچھ کہتا رہا ہوں اور غالباً کسی تحبیر میں اس کا تذکرہ بھی آ گیا میری نظر سے کچھ بات گزری ہے کہ کسی تحبیر میں اس کا تجکرہ بھی آ گیا ہے کہ میں اپنے ہاں کے شاگردوں اور علماء کو ترتیب دیتا رہتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ نکالا کرو کچھ نہ کچھ کچھ نکالا کرو اپنی جیب سے نکالنے کی عادت ڈالیے غالباً بہشتی زیور میں حضرت حکیم المر قد سرو نے لکھوایا ہے لکھوایا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہشتی زیور اپنی کتاب نہیں حضرت دوسرے عالم سے لکھوائی ہے اس میں یہ ہے کہ بچوں کے ذریعہ کبھی کبھی صدقات خیرات دلایا کرو بچوں کے ہاتھوں سے دلایا کرو تو اس میں ایسے نہ کریں کہ کسی نابالغ کو اپنے مالک بنا دیا اس کے بعد نابالغ سے کہیں کہ اب آپ کہیں کار خیر میں لگا دیں مسئلہ یہ ہے کہ نابالغ جس چیز کا مالک ہو جاتا ہے وہ صدقہ خیرات نہیں کر سکتا کسی کو دے ہی نہیں سکتا اس کے پارف سے اس کے والدین بھی نہیں دے سکتے اس کے والدین اس کا مال استعمال نہیں کر سکتے اس کے والدین اس کا مال قرض بھی نہیں لے سکتے نابالغ بچے کو جس چیز کا مالک بنا دیا اب اسے لینے کی یا کسی دوسرے کو دلانے کی کوئی صورت نہیں ہے یہ نسخہ جو بہشتی زیور میں لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پیسے کے مالک تو آپ بچے کے ہاتھ میں دے دیے کہ یہ فلاں مسجد میں دے آؤ یا فلاں مدرسہ میں دے آؤ یا فلاں مسکین کے گھر میں جا کر دے آؤ مانگنے والے مساکین کو دینا تو جائز نہیں جس کے پاس ایک دن کا کھانا حقیقتاً ہو یا حکمن ہو اس کے لیے سوال کرنا حرام اور جس کے لیے سوال کرنا حرام اس کو دینا بھی حرام حقیقتاً تو سب لوگ سمجھتے ہیں کہ حقیقتاً کیسے ہو کہ ایک دن کے کھانے کی چیز ہے گھر میں پیسے ہیں یا سامان ہے حکمن کا مطلب یہ ہے کہ وہ کما سکتا ہو صحت ہے قبت ہے کمانے کا موقع موجود ہے کما سکتا ہے ایک وقت ابھی کھانا موجود نہیں مگر کما سکتا ایسے آدمی کے لیے سوال کرنا حرام اور جس کے لیے سوال کرنا حرام اس کو دینا بھی حرام بس سخت نام تو یہ فرمایا ہے کہ بچوں کے ہاتھوں سے سادہ پاک خیرات دلایا کریں یہ مطلب نہیں کہ بچوں کو مالک بنا دے پھر بچے سے کہیں جا کر دے کرو تو اس کا دینا تو جائز نہیں ہے والد یا والدہ کسی مال کی خود مالک ہے وہ نابالغ بچوں سے یہ کہا کرے کہ یہ جتنے پیسے دے کر آئے وہ فلاں مسجد میں دے کر آئے فلاں جگہ دیکھ کر آئے کسی کار میں بتا پی رہیں ہیں فلاں ہوتے یہ اس لیے کرایا کریں کہ بچوں کو مال نکالنے کی عادت پڑے مال کی محبت کم ہو نکال نکال کر دیں گے تو محبت میں کمی پیدا ہوگی مال کی محبت کم ہوگی عادت پڑے گی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی عادت پڑے گی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں بلا تو اللہ کے راہ میں خرچ کرتی رہو کبھی ہاتھ بند نہ کریں اگر کبھی ہاتھ بند کیا تو اللہ اپنے رزق پہنچانے کا دروازہ اللہ بند کر دے گا حدر بلال رضی اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں ان شیت بلال بلا تخش منزل اور شیت لال بلال اللہ کے راہ میں خرچ کرتے رہو عرش کے مالک سے اجلاس اور ففر و فاقا کا خوف مت کرو بچوں کو آدت ڈالی جائے آج پھر یہاں جو اپنے بچے ہیں تو پہلے کبھی کبھی کہتا رہتا ہوں کہ ایک روپیہ یہ نکال دیا کریں کچھ عادت پڑے لیں کہ عادت پڑے خر ایک ہی روپے نکال دیا کریں کچھ تو نکالیں بند رکھنے کی عادت نہ ڈالیں نکالنے کی عادت ڈالیں ہاتھ سے پانی نکلتا جائے تازہ پانی آتا جائے اور اگر وہی پانی بند رہے گا تازہ پانی کہاں سے آئے گا اس کی عادت ڈالیں کچھ خرچ کرنے میں مقدار کا مقدار کا اعتبار نہیں بلکہ اس کی نسبت کا اعتبار ہوتا ہے کسی نے سو سے پانچ روپے دے دیے دوسرے نے ہزار سے دس روپے دیے ہزار سے دس روپے دیے تو بظاہر تو وہ زیادہ معلوم ہوتے ہیں کہ اس نے دس دیے اور اس نے سو سے پانچ دیے ہیں تو دیکھنے میں پانچ کم معلوم ہوتے ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ اس کے پانچ اس ہزار والے کے دس سے زیادہ ہیں نسبت زیادہ ہے عادت ڈالیں عادت کچھ نہ کچھ خرچ کرنے کی عادت ڈالیں جیسے کبھی کبھی بتاتا رہتا ہوں کہ, کہ الشیخ من اخلاص المرید شیخ کی ریا بھی بعض مواقع میں مرید کے اخلاص سے بڑھ جاتی ہے شیخ ریا کر رہا ہے اپنے حالات لوگوں کو بتا رہا ہے خوب بتا رہا ہے ریا کا بازار تو ریا ہے کہ اپنے حالات اچھال رہا ہے اللہ کے لیے کام کی ہے تو اس کا مقوض رکھے اللہ حضر دے گا لوگوں کو کیوں بتا رہا ہے مگر سلوک کا مسئلہ یہ ہے کہ ہر موقع پر نہیں بعض مواقع پر شیخ کی ریا مرید کے اخلاص سے بڑھ جاتی ہے جہاں کے لوگوں کو متوجہ کرنا مقصود ہوتا ہے آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم انوار رشید پڑھتے رہتے ہیں بعض تو شاید پڑھتے ہی نہیں ہوں گے جو نہ پڑھتے ہوں تو پڑھ لیا کریں اور جو پڑھتے رہتے ہیں تو اس میں تو یہ پڑھا ہوگا کہ میرا دائمی معمول ہے دائمی معمول کہ اپنی آمد کی ایک تہائی اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہوں ایک تہائی ہمیشہ دیتا ہوں <تصفح> بعض مسجد کی عظمت میں پڑھا ہوگا بعض ایک چھپا ہوا ہے مسجد کی علامت اس میں یہ پڑا ہوگا کہ میں نے نو حصے اللہ کے راہ میں خرچ کی اور ایک حصہ یعنی دسواں حصہ خود رکھتا ہوں نو حصے خرچ کرتا ہوں اس میں بھی بزاحت تضاد ہے کہ ایک جگہ پر تو یہ ہے کہ تیسرا حصہ خرچ کرتا ہوں اور ایک جگہ پر یہ ہے کہ نو حصے خرچ کرتا ہوں دسواں حصہ اپنے مصارف کے لیے رکھتا ہوں اس کا جواب بھی یہی ہے کہ وہ حالات بدلتے رہے ہیں ایک تہائی خرچ کرنے کا تو ہمیشہ کا معمول ہے ہمیشہ کا کبھی کبھی زیادہ بھی ہو جاتا ہے جن دنوں میں وہ بعد ہوا تھا مسجد کی عظمت ان دنوں میں یہ چل رہا تھا کہ دسواں قصہ خود رکھتا تھا نو خصے خرچ کرتا تھا تو یہ کیا ہوا وہ شیخ سنی اپنی حالات شائع بھی کر رہا ہوں ایسے بھی بتا رہا ہوں شاید کہ اتر جائے کسی دل میں میری بات اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی کچھ عادت ڈالیے وقا سے عبرت حاصل کریں وقا خبریں فون پر آتی رہتی ہیں کہ فلاں کے گھر میں ڈاکو گھوسائے دل کو اور اتنے ہزار کے زیور لے گئے سب کو ایک کمرے میں جمع کر لیتے ہیں بڑے آرام سے جمع ہو جاتے ہیں ہم اگر کہیں نا جہاد کے لیے چلو تو کوئی نکلتا ہی نہیں ہے یا کہیں مسجد میں چلو تو آتے ہی نہیں ہیں وہ ڈاکو جب ایک گن دکھاتے ہیں ایک گن دکھا کر چلو اس کمرے میں گھسو سور جلدی جلدی بڑے آرام سے گھس آتے بولتے نہیں بہت سکون سے کبھی ایک گھر سے ڈاکو لے گئے پھر دوسرے گھر سے تیسرے سے چوتھے سے اگر اللہ تعالیٰ پر اعتماد ہو فکر آخرت ہو دنیا کی فنا کا استزار ہو تو پہلے ہی سے انسان اس حقیقت پر متنوع رہے کہ میرا کچھ نہیں جو کچھ بھی ہے اللہ کا ہے میں خود ہی اپنا نہیں ہوں تو میرا مال میرا کہاں سے آیا وہ پریشان نہیں ہوتا مگر مال کے ساتھ ایسی محبت کہ اس کو نکالنا تو یہ پسند نہیں کرتا جمع کرو جمع کرو جمع کرو اور سب سے بڑی تجارت سب سے بڑی ہوشیاری یہ سمجھی جاتی تھی کہ سونا جمع کرو سونا یہ بہت بڑی ہوشیاری سمجھی جاتی تھی اس لیے کہ پیسے کی قیمت تو کم ہوتی جاتی ہے اور سونا رکھا رہے گا قیمت بڑھتی جائے گی پھر یہ ہے کہ اولاد اس کی اولاد اس کی اولاد جو ہے ان کے لیے سونا سونا سونا جمع کرنا بڑی ہوشیاری اب یہ ہو رہا ہے کہ جتنا سونا جمع کیا ہوتا ہے وہ ڈاکو لے جاتے فلاں جگہ سے لے گئے فلاں جگہ سے لے گئے فلاں جگہ سے لے گئے یہ پریشانیاں کیوں ہوتی ہیں اس لیے کہ مال کی محبت دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے مال کی محبت یہ اس کے کرشمے ہیں گرو کا پسر بتاتا رہتا ہوں گرو اور چیلا ساتھ جا رہے تھے راستے میں کہیں جنگل وغیرہ میں جا رہے تھے بہت باندھ میں تو چیلا کہتا ہے کہ حضور ڈر لگ رہا ہے گرو نے کہا, کہا کہ کیوں ڈر رہے ہوئے میں جو ساتھ ہوں تو خاموش ہو گیا پھر کچھ آگے چلے پھر کہتا ہے حضور ڈر لگ رہا ہے اس نے پھر کہا کیوں ڈر لگ رہا ہے پھر خاموش ہو گیا پھر چلے دور ڈر لگ رہا ہے تو گرو بولا کہ تیرے پاس کوئی روپیہ پیسہ تو نہیں ہے اس نے کہا ایک روپیہ ہے ایک روپیہ کمر سے باندھا ہوا ہے تو گرو نے کہا اسی لیے ڈر لگ رہا ہے تو یہ جو بار بار ڈر لگ رہا ہے چیخیں نکل رہی ہیں. اسی لیے کہ روپیہ کمر سے باندھے ہوئے ہیں نکال ہیں کس کو اس نے نکال کر پھینک دیا اب جا رہے ہیں تو کچھ بھی نہیں ڈر لگ رہا ہے گرو نے خود ہی پوچھا ڈر لگ رہا ہے کیا نہیں بالکل نہیں تو میں نے نہیں بتایا تھا یہ جو ڈر لگ رہا ہے وہ ایک روپیہ جو کمر سے باندھے ہوئے ہو اس لیے ڈر لگ رہا ہے وہ نکال کر پھینکا ڈر ختم ہو گیا گرو نے اس کا علاج کیا وہ علاج جو اسلام میں معالجین جین باطن کے جو معالجین ہیں دل کے معالج وہ جو آخری علاج کرتے ہیں آخری آخری علاج جو کرتے ہیں تو اس وقت گرو نے سمجھا کہ اب تو اگر اس کا یہ علاج نہ کیا تو اتنی جلدی میں یہ تو ڈر کر ویسے ہی مر جائے گا اس نے وہ علاج لیا گرو نے خود مسلمان ماہرین فن سے علاج لیا دل کے معالج باطن کے اسپیشلسٹ حب دنیا کو دل سے نکالنے کے لیے مختلف ترکیبیں بتاتے رہتے ہیں مختلف ترکیبیں ان میں سے سب سے پہلی سب سے پہلی کہ کچھ نکالا کرو یہ تو سب سے پہلا ابتدائی ابتدائی علاج یہ ہے علاج کی ابتدا یہ ہے دل کو حب دنیا سے پاک کرنے کے لیے کہ کچھ نکالا کرو ہم یہ تھوڑا ہی کہہ ہیں کہ سارا نکال دو آدھا نکال دو تیائی نکال دو کچھ تو نکالو کچھ نہ کچھ نکالا کرو اور نہیں ہو سکتا تو لاکھ میں سے ایک روپے سے ابتدا کر دو کچھ تو سب سے پہلا نسخہ تو یہ ہے پھر اگر یہ کارگر نہ ہو تو پھر اور ہیں وہ نہ ہو تو اور ہیں وہ نہ ہو تو اور ہیں کسی رگڑنے والے کے تابے تو کیجیے رگڑنے والے کے رگڑائی کروائیں رگڑوائی آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے آخری اولاد کیا پہلا نسخہ بتایا کارگر نہیں ہوا دوسرا بتایا کارگر نہیں ہوا دل پر وربیں لگوائی اللہ, اللہ کی کارگر نہیں ہوئی آخری اولاد اس گرو نے کسی صوفی سے سیکھ لیا ہوگا وہ یہ ہے کہ نوٹوں کو جلاؤ جلاؤ نوٹوں کو جلاؤ ہزار روپے میں سے سو سو کے نوٹ کڑک کڑک نئے نئے الگ الگ کر لو نئے نئے بھڑکی لے لوکیلے سو سو کے لوگ ماجس لے لو اور ایسے پکڑ کر ہاتھ سے ایک کونے سے پکڑے نیچے سے ماچس دکھائیں پھر جلتا ہوا اس کو دیکھے ساتھ دل بھی جلے وہ جیسے جیسے جلے تو اس کا دل بھی جلے ساتھ ساتھ ایک دم ہزار کے نوٹ مت جلا دو ایک سو کا جلاؤ پھر اس کے بعد جب ذرا تحمل ہو گیا کہ مرے گا نہیں دل کا دورہ نہیں پڑے گا تو تھوڑی دیر کے بعد دوسرا اٹھاؤ اس کو جلاؤ پھر تھوڑے دیر کے بعد تیسرا نوٹ اٹھاؤ اور اگر کوئی زیادہ ہی پیسے ہیں تو وہ تو پھر مخالج کس واپدید پر ہوتا ہے ہزار ہزار کے نوٹ جلاو ایک لاکھ کے نوٹ ہزار ہزار والے رکھ لو ایک, ایک کر کے جلاتے چلے جاؤ علماء ظاہر بین تو یہ کہیں گے کہ یہ مال دعائ کروا رہا ہے لاکھوں کا مال جلوا دیا ضائع کر دیا مگر دل بنانے والے سمجھتے ہیں کہ اگر ایک دل بن گیا ایک دل بن گیا تو پوری دنیا اس کی قیمت نہیں بن سکتی پوری دنیا نہیں بن سکتی لاکھوں روپے جلوا کر لاکھوں کروڑوں جلوا کر ایک دل بن گیا دل وہ سمجھتے ہیں کہ دل کیسے بنتا ہے تو خیر آج پھر کہتا ہوں آج تو اسی پر وقت صرف ہو گیا زیادہ دس منٹ زیادہ ہو گئے پھر کہتا ہوں اس کے آدت ڈالیں کبھی کبھی ایک ہی روپے دو روپے نکالا کریں پہلے بھی یہ نسخہ کبھی کبھی بتاتا رہتا ہوں مگر ساتھ یہ تمبی بھی کرتا رہتا ہوں کہ از خود یہ نسخے استعمال نہ کریں معالج کو بتائیں کسی کے ساتھ اصلاحی تعلق رکھیں ان کے سامنے اپنے حالات پیش کریں وہ جو نسخے بتائے ان پر عمل کریں چار چیزیں لازمی ہیں استفادہ کے لیے کسی پر اعتماد پیدا ہو جائے کہ یہ مصلح باطن ہے دل کے روگوں کو جانتا ہے ان کا علاج کر سکتا ہے ایسے شخص کے ساتھ تعلق رکھیں پھر اپنے حالات کی اطلاع دیا کریں جو نسخے وہ تجویز کریں ان کو استعمال کریں از خود نوٹوں کو جلانا شروع نہ کر دیں اس لیے خوب یاد رکھیں اس باطن کے نسخے کہیں کسی بیان میں سنیں یا کسی کتاب میں پڑھیں تو خود استعمال نہ کیا کریں اپنے حالات پیش کیا کریں پھر معالج جو طریقہ بتائے اس پر عمل کریں اس کے ایک مثال لاہری علاج کی سامنے آ گئی ایک بار میں ایک مدرسہ میں گیا وہاں طالبہ کو خارش تھی بہت زیادہ کھجلی کا مارج بہت زیادہ میں نے گائے کا دودھ مگوایا اس سے انجیکشن تیار کر کے سب کو لگا دیے گائے کے دودھ کے انجیکشن میں خود تیار کیا کرتا تھا ایک ہی دن میں سب ٹھیک ہو گئے چند گھنٹوں کے اندر فائدہ شروع ہو گیا ایک رات گزری دوسرے دن گویا کہ مال ہوا ہی نہیں گائے کے دودھ کے انجیکشن جلدی امراض میں اور بھی کئی بیماریوں میں غریق و نفس جیسے دما وغیرہ اور جوڑوں کے درد ان کے لیے بہت نافے ہیں اس زمانے میں بازار میں اس کے ان پول ملتے تھے مگر میں عموماً بازار سے نہیں خریتا تھا تو خود ہی تیار کر لیتا تھا گائے کا دودھ منگوایا اس میں جو کچھ کرنا ہوتا تھا وہ کر کے تیار کر کے انجیکشن لگا دیتا تھا بہت اکسی اللہ کے رحمت سے اب کئی بار تلاش کروائے بازار سے غائب ہیں اللہ عالم ڈاکٹری دنیا نے اتنی بڑی اکثیر دوا کو کیوں چھوڑ دیا ہے شاید فائدہ ہونے لگا ہوگا تو یہ لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں جس سے مارت بڑھے ممکن ہے یہی حکمت ہو کہ کیوں فائدہ ہو جائے میں چلا گیا کچھ طالبہ اس دن رہ گئے ایک وہاں حاجی صاحب تھے وہ دیکھ رہے تھے میرے میری اس ڈاکٹری کو انہوں نے سوچا کہ یہ کام تو بہت آسان ہے سرنج خرید کر لے آئے اور بھر بھر کر دودھ کے سب کو انجیکشن لگا دیے سب کے وہ سوج گئے انجیکشن کی جگہ آپریشن کر کے ان, ان کو ٹھیک کیا گیا بہت سخت تکلیف ہی سب کو ایک تو یہ تمبی کرنا تھی آج خود ہی نوٹ جلانا شروع نہ کر دیں دوسرے بات یہ کہ میں نے اپنے بارے میں جو کل بتایا تھا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں اپنی آمدن سے تیسرے حصہ سے کبھی کم نہیں ہوا کم سے کم تیسرا حصہ تو ضرور خرچ کرتا کبھی زیادہ بھی ہوا کہ نو خصے خرچ کرتا ہوں اور دسواں حصہ رکھتا ہوں تو اٹھ جانے کے بعد خیال ہوا کہ یہ تو پرانی باتیں ہیں آج کل کیا ہے آج کل اللہ کے فضل و کرم سے کوئی نسبت ہے ہی نہیں میرے گھر کے مصارف بہت کم ہیں بہت کم بہت تھوڑے سے باقی جتنی بھی آمدن ہے ساری خرچ کر دیتا ہوں سب نکال دیتا ہوں جمع نہیں کرتا تو اب حمد اللہ تعالی یہ معمول ہے اب وہ نسبت ایک بٹا سو ہے ایک بٹا ہزار ہے کیا ہے وہ کبھی حساب کیا ہی نہیں کہ گھر میں جو خرچ کرتا ہوں اسے کتنے کتنے دراجہ زیادہ نکال سارا ہی نکال دیتا ہوں رکھتا ہی نہیں ہوں وہ سارا کتنا ہوتا ہے اس کا حساب کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جو آئے چلتا جائے جو آئے چلتا جائے جس زمانے میں, میں اپنی آمد کا ایک تہائی اللہ کے راہ میں خرچ کیا کرتا تھا اس زمانے کی بات ہے کہ جس تجارت میں میری رقم لگی ہوئی تھی وہ تجارت بیٹھ گئی بالکل ہی ختم ہو گئی ایک پائی آمد کی توقع تو کیا اصل بھی غائب اب رہ گئی صرف میری زمین کی آمدن اس بارے میں بسفسا آیا کہ اس میں سے اگر میں ایک تہائی دے دیتا ہوں تو زمین کی پوری آمدنی اتنی ہے کہ وہ میرے سال بھر کے مصارف کے برابر ہے اگر ایک تہائی نکال دی تو آٹھ مہینے کا خرچ میرے پاس رہ جائے گا باقی چار مہینے ان میں کیا ہوگا کچھ وسوسہ آیا کہ اپنے, اپنی حاجات اپنی ذاتی حاجات وہ سادہ سے مقدم ہیں اس لیے جو اپنے مصارف سے زیادہ ہے وہ خرچ کرنا چاہیے یہ تو مصارف سے برابر بھی نہیں آٹھ مہینے کے مصارف کے برابر ہے آگے چار مہینے ان کا کیا بنے گا اس لیے اس میں سے ایک تہائی نہ نکالی جائے اس کو روک لیا جائے سال بھر کے مصارف پھر آئندہ سال میں پھر وہ زمین کی آمد پھر آ جائے گی ساتھ یہ بھی بس آیا کہ اگر میں نے ایک تہائی نکال دی آٹھ مہینے تک یہ مصارف چلتے رہے اس کے بعد پیسے نہیں ہوئے تو پھر دینی کاموں پر میں نے کچھ معاوضہ لے لیا تو وہ تو پھر بڑی مصیبت آ جائے گی بجائے اس کے کہ چند مہینوں کے بعد دینی خدمات پر کچھ معاوضہ متعین کروں اپنے لیے متعین یا غیر متعین وظیفہ خاص ضرورت ایسے کر کے لوں تو اس کی بجائے پہلے ہی کیوں نہ اپنی اپنی ذاتی جو چیز ہے ذاتی ملکیت اسی کو پہلے سے روک لوں کرنا چاہیے ایسی بات ذہن میں آئی مگر جیسے یہ وسوسہ آیا فوراً اللہ تعالی نے تابا کی توفیق عطا فرمائی تابا کرو اس سے آٹھ مہینے کے مصارف موجود اور زندگی کا ایک پل بھی اعتبار نہیں کل کی بات تو کل ایک پل کا اعتبار نہیں اور آٹھ مہینے کے مصارف موجود اور ابھی سے یہ فکر پڑی ہوئی ہے کہ آٹھ مہینے گزرنے کے بعد کیا ہوگا اسے تابہ کی جیسے تابا کی اللہ تعالی نے ایسی جگہ سے ایسا رز قطا فرمایا کہ وہ و گمان بھی نہیں تھا زمین کے ٹھیکے کی رقم ابھی پہنچی بھی نہیں تھی پہلے سے یہ خیال آ رہا تھا کہ اب زمین کی رقم آئے گی تو اس میں سے ایک تہائی اللہ کے راہ میں خرچ کروں یا نہ کروں اور نہیں کرنا چاہیے ورنہ اپنے مصارف کا کیا ہوگا تو یہ جو وسوسہ گزرا وہ ابھی رقم مجھے ملی نہیں تھی ملنے والی تھی جیسے یہ بس وفسا آیا اور اسے اللہ تعالیٰ نے تابا کی تحفیق عطا فرمائی تو ایک دو دن ہی گزرے زمین کے رقم ابھی پہنچی بھی نہیں تو اللہ تعالیٰ نے بلا وهم و گمان من حیث لا سلاسیب کا پورا پورا مشاہدہ کروا دیا ہوا یار ذوق میں جل مخرجاؤں یار ذوق منحصل یہ تاسیب میں یہ تو عصب اللہ تعالی نے اس کا مشاہدہ فرما دیا جو ہمارے ساتھ جوڑ پیدا کر لے ہماری نافرمانی چھوڑ دے اللہ اس کو ہر مصیبت سے بچاتا اور رزق تو ایسی جگہ سے ایسی جگہ سے کہ وہ گمان بھی نہیں ہوتا اللہ ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے اتنا رزق اللہ نے بھیج دیا کہ جتنا وہ ایک تہائی جو نکالنے کا معمول تھا تو جب اس میں نیت پھر بدستور ہو گئی اللہ نے اس سے دس گنا سے بھی زیادہ بھیج دیا دس گنا سے زیادہ وہ اللہ تعالی نے پہلے ہی بھیج دیا دوسری بات یہ کہ کل کے بیان سے مجھے کیا فائدہ ہوا یہاں سے جانے کے بعد مجھے فائدہ کیا ہوا وہ یہ کہ میں نے ایک بہت بھاری رقم لگا رکھی ہے تجارت میں اس نیت سے کہ ان سے جو نفع آتا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہوں مسلسل کام چلتا رہے یہ سوچا کہ اگر یہ رقم پوری ابھی لگا دیتا ہوں وہ تو جتنی ہے وہ تو خرچ ہو جائے گی مگر ایسی تدبیر ہو کہ یہ سلسلہ نئی رقم سے تو ہوگا ہی جو موجود رقم ہے اس میں سے بھی چلتا رہے ختم نہ ہو تو میں نے اس کو تجارت میں لگا دیا اس سے جو منافع آتے ہیں ان کو اشاعت علم دین میں خرچ کرتا رہتا ہوں اللہ کی تعفیف سے تو کل جب میں نے بیان کیا تو سوچنے کی تعفیت ہو گئی کہ کیا کوئی ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ ان کے منافع کا سلسلہ بھی جاری رہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں ان کی منفعات بھی خرچ ہوتی رہے اور جو رقم لگائی ہوئی ہے وہ بھی میری ملک میں نہ رہے میرے مرنے کے بعد وہ بھی اللہ کی راہ میں لگے وارثوں کی طرف منتقل نہ ہو بلکہ تجے وط لن تبور والا معاملہ ہو جائے تجے وط تبور اللہ نے اپنے بہت سے بندے ایسے پیدا فرمائے ہیں جو کہ آخرت کی تجارت کو ترجیح دیتے ہیں آخرت کی تجارت دنیا تو فانی ہے ختم ہو جانے والی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ آگے کے لیے بھیجو آگے کے لیے وطن کے لیے بھیجو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سن کے ذن ایسے بنا دیے تو میں نے سوچا کہ اگرچہ ان کے منافع تو اللہ کی راہ میں خرچ ہو رہے ہیں جو رقم تجارت میں لگی ہوئی ہے مگر میرے مرنے کے بعد وہ اثر رقم تو ادھر نہیں جائے گی وہ تو وارثوں میں تقسیم ہو جائے گی تو سوچنا چاہیے کہ وطن جانے کے بعد وہ رقم بھی بارشوں میں جانے کی بجائے وطن میں اپنے کام آئے اس پر غور کیا تو دو طریقے سامنے آئے ایک تو یہ کہ اس کو وقف کر دیا جائے جو تجارت میں رقم لگائی اس کو وقف کر دیں دو دوسری صورت اللہ تعالی نے دل میں ڈالی وہ کہ وقف مت کرو وصیت کر دو وصیت کر جاؤ میں نے فورا قلم اٹھایا اور جہاں یادداشت لکھی ہوئی تھی کہ اتنی رقم میں نے جو تجارت میں لگا رکھی ہے اس کے منافع چینی کاموں میں خرچ کیے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ ایک جملہ بڑھا دیا کہ یہ سارے رقم میں نے دار الفتاح کے مصارف کے لیے وصیت کر دی میرے مرنے کے بعد اصل رقم بھی اوا جائے منافع تو جا رہے ہیں اصل بھی اوڑھر ہی جائے لوٹے نہیں دنیا کی طرف یہ وصیت لے وقف کرنے کی صورت میں یہ فائدہ تو ہوتا کہ میرے مرنے کے بعد یہ رقم میرے وارثوں کی طرف نہ لوٹتی بلکہ سادہ کا جاریہ رہتا مگر اس کے ساتھ ایک نقصان یہ ہوتا کہ ہر سال جو اس کی زکات نکالتا ہوں وقف کر دیتا تو میں اس عادت سے محروم ہو جاتا اس لیے کہ وقف کے مال پر زکوات نہیں ہے تو اس کی بہتر تدبیر اللہ تعالی نے یہ دل میں ڈالی اور اس کی تعفیق عطا فرمائی کہ اس کی میں نے وسیعت کر دی ہے میرے مرنے کے بعد یہ مال میرے وارثوں میں تقسیم نہیں ہوگا بلکہ دینی کاموں میں لگا دیا جائے گا تو اس صورت میں جو وصیت کا مال ہوتا ہے اس پر وسیعت کرنے والے پر اس مال کی زکات فرض ہوتی ہے تو یہ سعادت بھی رہے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ رحمت اور نعمت یہ بھی ملتی رہے گی کہ ہر سال اس کی زکات بھی نکالتا رہوں گا اور ساتھ ساتھ یہ کہ میرے مرنے کے بعد سادہ جاریہ بھی ہو جائے گا جب تک زندہ ہوں اس کی آمدنی منافع دینی کاموں میں خرچ ہوتے رہیں گے اور بعد میں یہ رقم مجھے ملنے کی ب... میرے وارثوں کو ملنے کی بجائے پوری ہی رقم دینی کاموں میں صرف ہو جائے گی ایک صورت اور بھی ہو سکتی ہے وہ یہ کہ وقف کی وسیعت کر دوں مطلب اس کا یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ رقم وقف ہوگی اس صورت میں بھی وہ فائدہ حاصل ہو جائے گا کہ اس کی زکات مجھ پر فرض رہے گی زکات ادا کرنے کی سعادت بھی ملتی رہے گی اور یہ پوری کی پوری رقم میرے مرنے کے بعد دینی کاموں پر صرف ہوگی دونوں مقصد پورے ہو سکتے ہیں مگر وقف کرنا زیادہ نافع ہے یا یہ ہے کہ پوری رقم ویسے صرف کر دی جائے دونوں میں سے دارالافتاح کے لیے کون سی صورت زیادہ بہتر رہے گی اس میں ذرا ترد ہے اس میں غور کر رہا ہوں اور یہاں کے دوسرے علماء سے بھی مشورہ کروں گا جو کچھ طے ہوگا انشاء اللہ تعالیٰ اس کے مطابق معاملہ کر لیا جائے گا اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے قبول فرما اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی برکات میں سے ایک بہت بڑی بارکت اللہ کی بہت بڑی رحمت مجھ پر اور میرے سب گھر والوں پر یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہر قسم کی آفات مصائب اور ہر قسم کے امراض سے اللہ تعالی نے محفوظ رکھا ہے ساتھ ساتھ اللہ تعالیق اس رحمت کا سادا دے کر خود بھی دعا کیا کرتا ہوں اور آپ حضرات سے بھی کہتا ہوں کہ آپ بھی ایک دعا کر دے وہ دعا کیا میرے اللہ نے مجھے اور میرے پورے گھرانے کو خطرناک امراض سے آج تک بچایا ہسپتالوں سے بچایا اور کیسے کیسے بچایا میرے اللہ کی عجیب رحمت ہے عجیب رحمت عجیب رحمت کیسے کیسے میرا اللہ بچاتا ہے؟ تو اللہ تعالی کے رحمت کے سادا سے دعا ہے کہ یا اللہ زندگی کے جو لمحات باقی ہیں تو ہسپتال سے ڈاکٹروں سے اونچے دراجہ کے علاجوں سے اور جسمانی اور دوسرے ہر قسم کی آفات امراض اور مصائب سے اپنی حفاظت میں رکھ یہ سفر عافیت اور خیریت کے ساتھ طے ہو جائے عافیت اور امن اور سلامتی کے ساتھ طے ہو جائے اب دو چار واقع سن لیجے ویسے تو پوریوں ایسی گزری ہے اللہ نے بچایا دو تین قصے سن لیجے۔ ایک بار گھر میں رات میں سوتے میں گلے میں سخت تکلیف محسوس ہوئی فورن اٹھ گئی بہت پریشان مجھے اٹھایا اور بتایا کہ بہت سخت تکلیف ہے یوں معلوم ہوتا ہے کہ رات میں جو کھانا کھایا تو ہڈی کی کوئی کنکر اندر اٹک گئی ہے گلے میں اب اگر یہی قصہ ہو کہ واقعات کو ہڈی کی کنکر گلے میں کسی رگ میں تو گلا کاٹنا پڑے گا آپریشن کروانا پڑے گا کیا ہوگا بہت زیادہ سخت دورہ پڑا بہت پریشان بس یہ کہ ابھی گئی ابھی گئی ابھی گئی ایسا قصہ میں نے ایک شخص کو فون کیا کہ جلدی سے گاڑی لائے ہسپتال جائیں گے اس وقت میں اپنے پاس گاڑی کا سلسلہ نہیں تھا دوسرے شخص سے فون کیا اور رات میں سردیوں کا موسم اور رات کے ایک دو بجے کے قریب ان کو فون کر دیا تو وہ گھر میں سے کہنے لگے کہ وہ یہیں آپ کے پاس جو دوائیں کچھ تو میرے منہ میں ڈال دیجئے تو میرے پاس رہتے ہیں ہومیوپیتھک کی میٹھی میٹھی मीठी میٹھی میٹھی چھوٹی چھوٹی میٹھی میٹھی मीठी وہ بات سمجھ میں تو آ نہیں رہی تھی کون سی دوا دیں دیکھ تو ویسے بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی دوسری ہے کہ ان کی پریشانی دیکھی نہیں جا رہی تھی کیا سوچیں کیا کتابوں میں تلاش کریں اور کیا غور و فکر کریں جب انہوں نے کہا تو میں نے ایسے ہی ایک گولی نکالی منہ میں ڈال دی اللہ تعالی کے رحمت دیکھئے وہ گولی ابھی حلق میں اتری بھی نہیں ہوگی زبان پر پہنچی اور فوراً کہا کہ بس میری جان بچ گئی اب یہ کہ ہسپتال نہیں جائیں گے یہی تو وہ سے بچ گئی بس بچ گئی ویسے تو انسان بچے گا تو آخر کب تک مگر یہ تو قصے بتائے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہسپتالوں سے محفوظ رکھا ہسپتال نہیں گئے وہ ٹھیک ہو گئے اللہ تعالی کا کتنا بڑا کرم ہوا کتنا بڑا کرم اگر ہسپتال چلے جاتے تو کیا کچھ بنتا ہو سکتا ہے کہ وہ گلا کاٹتے جب شروع میں میں دار العلوم میں شیخ الحدیث بن کر آیا تقریباً چالیس سال پہلے تو یہاں رہنے کی جب بات ہو رہی تھی تو دار العلوم کے ایک استاد نے مجھے کہا کہ کراچی میں رہنے کے لیے کم سے کم پچاس روپے ماہانہ علاج کے لیے متعین کرنے پڑیں گے چالیس سال پہلے کی بات تو جب اس وقت ان کے خیال میں پچاس تو آج کل تو میرے خیال میں پانچ سو یا پانچ ہزار ہونے چاہیے چالیس سال پہلے کی بات مجھے کہنے لگے اپنی طرف سے محبت کے انداز میں کہ یہاں کراچی میں آپ آ تو رہے ہیں مگر مصارف کا خیال رکھیں مصارف اور مصارف تو الگ رہے یہاں کی مہنگائی وغیرہ اور علاج کے لیے پچاس روپے ماہانہ ضرور رکھنے پڑیں گے ان کی وہ بات مجھے بار بار یاد آتی رہتی ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ تو اتنا زمانہ زمانے کی مہنگائی اتنی بڑھ گئی اتنی بڑھ گئی مگر آج بھی میرے میرے اور تمام گھر والوں کے علاج پر مہینے میں تین روپے بھی خرچ نہیں ہوتے پچاس کی بات تو اس زمانے میں تین بھی خرچ نہیں ہوتے دین کی خصوصیت کیوں بتا رہا ہوں اس لیے کہ ہومیوپیتھک کہ اتنی سی شیشی منگواتا ہوں ایک ڈرام کی شیشی اس کی قیمت ہے تین روپئے تو وہ کبھی ضرورت پڑتی ہے تین مہینے کے بعد کبھی چار کبھی پانچ مہینے کے بعد تین روپے والی شیشی وہ خرچ ہوتا ہے ہمارے علاج پر اور تو کچھ خرچ ہوتا نہیں اور سنیے میرا لڑکا جوان ایک بار رات کو اچانک گردن میں درد ہو گیا اتنا سخت درد اتنا سخت کے گردن ہلا نہیں سکتا تھا اگڑ گئی گردن ماشاءاللہ اللہ ایسا جوان مگر یہ کہ درد ایسا کہ چیخے نکل رہی تھی جی. رو رہا تھا ایک ڈاکٹر کو میں نے فون کیا تو ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ فوراً ہسپتال لے جائیں فوراً پہلی فرصت میں فوراً لے جائیے پھر دل سے آ نکلی یا اللہ تم نے آج تک ہسپتالوں سے بچایا تو یہ ڈاکٹر بھی کیا بتا رہے ہیں تو میں نے وہی ہومے پہ تھا کہ ایک خوراک دی کافی فائدہ محسوس ہوا سو جی چلیے دو چار خوراکیں تھے بالکل ٹھیک ہو گئے اور ہسپتال چلے جاتے تو معلوم نہیں وہ گردن کاٹتے یا کیا کرتے اور کہاں کہاں, کہاں کے ایکس رے لیتے اور کہاں, کہاں کہاں کے آپریشن کرتے اور کیا کچھ ٹیسٹ کرتے پیشاب ٹیسٹ کرو بخانہ ٹیسٹ کرو, خون ٹیسٹ کرو خون ٹیسٹ کرو خون ٹیسٹ کے کئی قسمیں ہیں کیا کیا مصیبتیں آتی ہیں اللہ تعالیٰ کی؟ کیسے رحمت کی اور سنیے تقریباً آٹھ دس سال پہلے میں جب لکھنے لگا تو دماغ میں بہت سخت جھٹکا لگا میں نے سوچا کہ اگر بتایا کسی ایلوپیتھی ڈاکٹر کو وہ تو یہی کہے گا کہ جلدی سے جا کر دماغ کا آپریشن کرواؤ وہ تو یہی کہے گا جلدی کیجیے آپریشن دماغ کا کرواؤ تو کسی ہومیوپیتھک سے مشورہ کرنا چاہیے ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر بہت محبت والے اور بہت ماہر ان کا فون کیا تو تعجب یہ ہے کہ وہ ہومیوپیتھی ہونے کے باوجود سنتے ہی فوراً چلائے گلشن میں بہت بڑا ہسپتال ہے اور انہوں نے تشخیص اور معائنہ کے لیے لاکھوں لاکھوں کی جدید ترین مشینیں مگوائی ہیں اب فور وہاں پہنچے معائنہ کروائیں پہلی فرصت میں پہلی فرصت میں برین کا معاملہ دماغ کا معاملہ پہلی فرصت میں بہت جلدی ان سے تو میں نے کچھ نہیں کہا رسیور رکھ دیا تو میں نے سوچا کہ پہلی بات تو یہ کہ کہتے انہوں نے یورپ سے لاکھوں کی مشینیں منگوائی ہیں وہ مشینیں مجھے ذبح کرنے کے لیے منگوائی ہیں اور بہت ہیں ان کو کرتے رہے میں تو نہیں جاؤں گا بات یہ کہ ہسپتال میں جا کر مروں اس کی وجہ دار لفتہ میں کیوں نہ مروں یہاں تو اللہ تعالی کی رحمت اللہ کے قانون لکھے جا رہے ہیں مسجد کے پڑوس میں ہیں خانقاہ کے اندر ہیں دار الفتاح کے اندر ہیں اور ہر طرف چاروں طرف اللہ کے قانون کی کتابیں رکھی ہوئی ہیں تو یہاں مرنا بہتر ہے یا گل میں جا کر مرو یہی ٹھیک ہوں میں تو نہیں جاؤں یہ باتیں اللہ نے دل میں ڈالی نہیں گیا جب اللہ تعالی لے جانا چاہیں گے اگر لکھتے لکھتے اللہ کا قانون لکھتے ہوئے دماغ کی رگ پھٹ گئی تو اس سے بہتر مبارک موت اور کون سی ہوگی بہت مبارک موت ہوگی کوئی بات نہیں, نہیں گیا لکھنے میں ذرا سی احتیاط کر لی کہ اتنا زیادہ دماغی کا مت کرو ذرا کچھ کم کر لیا اس کے بعد آٹھ دس سال تو گزر گئے ابھی تک تو زندہ ہوں اگر چلا جاتا تو وہ آخری لمفائی ہوتا میرے خیال میں اور سنیے تین چار مہینے کی بات ہے آنکھ میں ذرا سی تکلیف ہو گئی دیکھنے میں ایسے لگتا تھا سامنے کچھ سیا, نقطہ سا نظر آنے لگا مفتی کے نظر تو بہت قیمتی ہوتی ہے اب خیال ہوا کہ ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے کیا قصہ ہے کہیں موتیا ووتیا نہ اتر رہا ہو ایک بڑے ماہر ڈاکٹر سے وقت بھی لے لیا ایسی صورت میں جو خاداشات سامنے آتے ہیں ان میں سے سب سے بڑی تشویش تو یہ کہ جو وقت ڈاکٹر کے پاس آنے جانے بیٹھنے میں لگے گا اتنے وقت میں میں یہاں کوئی اللہ کا قانون دیکھنے سوچنے کا کام کرنے سے محروم رہوں گا سب سے بڑی فکر تو یہ ہوتی ہے پھر آنے جانے کی مشقت پھر مصارف بھی معلوم نہیں جتنے ادھر دینی کاموں میں خرچ کروں اگر ادھر کو نکل گئے یہ ساری چیزیں سامنے تو آتی ہیں وقت بھی لے لیا جانے سے پہلے ایک ڈاکٹر صاحب یہاں آ کہتے ہیں کہ میں تو یہاں بیان میں شریک ہوتا رہتا ہوں بہت قریبی تعلق رکھتا ہوں معلوم ہوا کہ ہیں بھی بہت ماہر بہت اونچے درازہ کے ڈاکٹر ہیں انہوں نے دیکھا کہنے لگے کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں ان کے ساتھ ایک ڈاکٹر اور بھی تھے تو انہوں نے بتایا کہ میری تو دونوں آنکھوں کے سامنے آتے کچھ بھی نہیں ہے سے کچھ نہیں ہوتا ہوتا ہوتا رہے آپ توجہ ہی نہ دے تو دیکھیے اللہ کا کارم ایسا ہوا کہ صرف یہ نہیں کہ آنکھوں کے اپریشن سے بچ گئے بلکہ اللہ نے ڈاکٹر کے پاس جانے سے بھی بچا لیا وہ وقت بھی بچا لیا مشقت بھی بچا لی جانے سے بچا لیا پیسہ ویسا خرچ نہیں ہونے دیا وہ پیسے جو اللہ کی راہ میں خرچ ہو رہے تھے وہ یہ ہے کہ ادھر ڈاکٹر کی طرف کو ان کی ان کا راستہ کیوں بدلے وہ ادھر ہی رہے اللہ ہی کی طرف خرچ ہوتے رہے پھر اللہ کا اور کرم کیا ہوا کہ وہ جو نقطہ سے نظر آتا تھا چند دنوں کے بعد خود بخود وہ بھی ختم ہو گیا وہ بھی ختم ہو گیا تو یہ مثالیں ہیں بہت سی ایسی مثالیں ہیں کہ اللہ تعالی حفاظت فرما رہے ہیں اور اگر چلیے وقت تو ختم ہو گیا مضمون بڑا مزیدار ہے مزیدار کا مطلب یہ کہ آج کل کے مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالی کل بتائیں گے رب مال کے اسباب تو بہت سے ہیں زیادہ ظاہر دو سبب ہیں ایک تو ہبس ہبس ہے ہبس کے بڑھتا چلا جائے بڑھتا چلا جائے چڑھتا چلا جائے یہ ہوس ہے اس میں بھی جیسے میں نے پہلے کچھ اپنا قصہ بتایا تھا کہ اللہ تعالی نے تو ضرورت سے بہت زیادہ دیا ہے تو پھر حوث کیوں میں نے پہلے قصہ بتایا تھا کہ ایک صوفی صاحب مجھے نے مجھے بہت محبت سے بہت عقیدت سے تو وظیفے لکھ کر دیے ساتھ یہ بتایا کہ یہ خاص راز کی بات ہے میں نے آج تک کسی کو نہیں دیے صرف آپ کو دیتا ہوں ایک نسخہ تھا وظیفہ تھا لوگوں کو مسخر کرنے کا انہوں نے بتایا کہ میں نے چند روز پڑھا لوگ مجھ سے ایسے محبت کرنے لگے ایسے عاشق ہو گئے کہ جو بھی ملتا ہے کہتا ہے چلے چلے ہمارے گھر تشریف لے چلے ہماری دعوت قبول فرمائیں بہت زیادہ لوگ عاشق ہو گئے اور دوسرا وظیفہ جب ہو ہے رزق کا ہے تو وہ میں نے چند روز پڑا صوفی صاحب بتا رہے تھے چند روز پڑا تو میری دکان حالانکہ شہر سے بالکل باہر بہت دور ہے مگر اتنے گاہکانے لگے اتنے کہ بس پیسہ تو برسنے لگا میں نے مروبت میں ان سے وہ پرچہ قبول تو کر لیا مگر گھر آتے ہی فوراً بلا پڑھے اس کو جلانے کی ٹوکری میں ڈال دیا پڑھا تک نہیں کہ کیا وظیفے اس میں لکھے ہیں کیوں نہیں پڑھا ایک تو یہ کہ اللہ تعالی نے رزق تو پہلے ہی سے ضرور سے بہت زیادہ دیا ہے بہت زیادہ بہت زیادہ ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلا جاؤں کہ جیسے اب شان و شوکت ہے دنیاوی لحاظ سے اس وقت یہ بات نہیں تھی ایسے حالات تنعم کے نہیں تھے جو اللہ تعالی نے اب آتا فرمائے ڈر بھی لگتا ہے بتاتے ہوئے کہیں نہ شوکری نہ ہو جائے تو سمجھانے کے لیے ایک پلسہ بتا دوں ایک جانے والے نے انڈوں کی تجارت شروع کی وہ اپنے گاہک بنا رہے تھے تو میرے پاس بھی آ کہ آپ کتنے انڈے روزانہ کھایا کریں گے میں نے ان پر تو حقیقت ظاہر نہیں کی ان کو تو ایسے ہی ٹال دیا مگر حقیقت یہ تھی کہ میں نے یہ سوچا کہ اگر میں انڈے کھانا شروع کروں گا میں انڈے کھاؤں یا گھر کے کسی فرد کو انڈا کھلاؤں تو پیسے کی ضرورت پڑے گی جتنی آمدن اس وقت میں ہے ان میں انڈے کھانے کی بنجائش نہیں نہ کھانے کی نہ گھر میں کسی فرد کو کھلانے کی تو اگر میں نے انڈے کھانے کی بات سوچ لی تو پھر یہ ہے کہ آمد بڑھانے کی فکر ہوگی تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ کھائیں ہی کیوں ان حالات میں جو میں نے بتائے کہ انڈوں کے بارے میں جو حالات بتائے یہ وہ حالات تھے جب میں نے یہ سوچا کہ اللہ تعالی نے مجھے ضرورت سے ہزاروں ہزاروں ہزاروں ہزاروں گنا زیادہ دیا ہے تو میں وہ سطح ریفق کا وظیفہ کیوں پڑوں دوسرے بات یہ کہ وسط ریز کا وظیفہ تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار بیان فرما دیا ایک بار نہیں کئی بار اللہ کے نافرمانی فرمان یہ ہے وسط ریز کا وظیفہ تو اس کو چھوڑ کر وظیفے کیوں پڑھیں اور لوگوں کو مسخر کرنے کے بارے میں یہ سوچا کہ لوگ تو پہلے ہی سے میرا وقت ضائع کرتے ہیں چمٹے رہتے ہیں کام نہیں کرنے دیتے تو پھر اور زیادہ مسخر کر کے اپنے کام کا نقصان کروں گا اللہ تعالی اپنے قانون لکھوانے کے کام لے رہے ہیں اپنے دین کے کام لے رہے ہیں محض اپنی رحمت سے ان کاموں میں مشغول کر رکھا ہے تو لوگ جتنے زیادہ آئیں گے ان کاموں میں حارج ہوگا اور دوسری بات وہ بھی اس میں کہ ہر انسان کو اپنے اللہ کا مسخر رہنا چاہیے بجائے اس کے کہ اللہ کی مخلوق کو مسخر کرتا پھیرے اللہ کا مسخر خود بھی بنے اور دوسروں کو بھی اللہ کا مسخر بنانے کی کوشش کریں ایک بات خود بال کی ہے ہیویس اس بارے میں یہ سوچنا چاہیے کہ ابلاً تو مال کا بھڑانا اختیار میں نہیں وہ تو اللہ تعالی کے اختیار میں ہے قسمت کے سوراخ کتنے بڑھانا چاہیں وہ قصہ یاد کر لیں قسمت کا سوراخ خوشادہ کرنے کا تو ویسے ہی قصہ ہوگا قسمت کے سوراخ کر کرنے والے اللہ نے ایک ظرف قسمت کا متعین فرما دیا ہے کیوں ہرس میں خرکار کے گدے بنے رہیں اور بخل کر کر کے مرتے رہیں اس میں اسی غم میں دوسرے بات یہ کہ انفاق اللہ کے راستے میں جو نہیں کرتے اور مال بڑھانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں اگر مال بڑھ بھی گیا تو کبھی کوئی مصیبت آ گئی ہزاروں روپے اس میں خرچ ہو گئے پھر کوئی اور بیماری آ گئی ہزاروں اس پر اور آ گئی ہزاروں اس پر ہزاروں ہزاروں نکل گئے <تصفح> تو جو آ رہے ہیں ان کو تو لوگ دیکھتے ہیں مگر خرچ نہ کرنے والوں پر جو مصیبتیں آ رہی ہیں اور کیسے کیسے اب کیسے کیسے مصارف تو مشقت مصیبت اور پریشانیوں کے علاوہ جو جمع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو یوں برباد کر دیتے ہیں اور اگر کچھ جمع ہو بھی گیا تو سکون نہیں ہوگا مال سے مقصد تو راحت اور سکون ہے تو مال جمع ہو گیا مگر سکون نہ رہا راحت نہ ملی تو کیا فائدہ وہ تو عذابی عذاب ہے وما آتی تم ربال ارب وفی اموال الناس فلا یعبو عند اللہ میں آتی تم فرمایا کہ کمانے کی حوث اور اس میں ناجائز طریقے بھی اختیار کرتے ہیں بظاہر دیکھنے میں تو مال بڑھتا چلا جا رہا ہے مگر وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا تو نہ بڑھنے کے مطلب وہی کہ اللہ تعالیٰ اس کو برباد کرنے کے برباد کرنے کے اسباب اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے رہتے ہیں اور جو کچھ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہو تو یہ لوگ ایسے ہوشیار ہیں ایسے ہوشیار کہ اللہ نے ان کا نام رکھ دیا موغی پھول یہ نہیں فرمایا کہ یہ مال بڑھاتے ہیں بلکہ فرمایا کہ مال بڑھانے کے کاریگر ہیں یہ مال بڑھانے کے ماہرین ہیں یہ لوگ ہیں مال بڑھانے والے ماہرین یہ ہیں ان کا مال بڑھتا اور حضور اکرم مال بڑھتا کیسے ہے جیسے پہلے بتا ہی دیا کہ وہ مصیبتوں سے محفوظ رہتے ہیں ایسے ایسی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں کوئی بیماری آ گئی تو بغیر اور علاج کے سون وغیرہ کھالی کچھ کالی میرے کھا لی تو اللہ تعالی ان کو صحت عطا فروا دیتے ہیں جیسے کل کے بیان میں کئی قصے میں نے بتایا کہ اللہ تعالی ان کو مصیبتوں سے اور مال کے مصارف سے اللہ بچا لیتے ہیں اس طریقے سے ان کے مال میں بارہ پیدا ہو جاتی ہے اور دل کی راحت دل کا سکون اور یقینان یہ اتنی بڑی دولت اتنی بڑی دولت کہ مال جمع کرنے والوں کو تو کبھی اس کی ہوا بھی نہیں لگی اللہ تعالیٰ ایسے رحمت سے نوازتے دور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک فرشتہ اللہ تعالی متعین فرما دیتے ہیں وہ دعا کرتا رہتا ہے دعا یوں کرتا ہے کہ اللہ کوئی وسلم فرشتہ دعا کرتا ہے یا اللہ تیری راہ میں خرچ کرنے والوں کو بہتر مال اور زیادہ آتا فرما جتنا خرچ کیا اسے اور زیادہ عطا فرما دے یہ فرشتہ دعا کرتا اور جو لوگ خرچ نہیں کرتے ان کو ہلاکت تلف جو کچھ مال جمع کیا وہ بھی برباد ہو جائے فرشتے جو دعا کرتے رہتے ہیں اور خود قرآن کریم میں بھی ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِعَيْدِيكُمْ اِلَى التَّحْلُقَ اللہ کے راہ میں خرچ کیا کرو اگر اللہ کے راہ میں خرچ کرنا چھوڑ دیا تو ہلاک ہو جاؤ گے تباہ و برباد ہو جاؤ گے تو یہ ہلاکت اور تباہی بربادی کیسے ایک تو یہ کہ جہاد میں خرچ کرنا اگر چھوڑ دیا جہاد میں دشمن غالب آ جائیں گے کافر غالب آ جائیں گے مسلمانوں کو تباہ کر دیں گے ختم کر دیں گے جہاد میں خرچ کیا کرو دوسرے بات یہ کہ جو جہاد کے روح ہے گنا چھوڑنے چھوڑانے میں اس طرح محنت اور توجہ کیا کرو اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو اگر ایسا نہیں کیا تو تمہارے دل میں مال کی محبت پیدا ہو جائے گی برے معاشرے سے ڈرنے لگو گے مال کی محبت جیسے دل میں پیدا ہوئی تو باہر اور باق دونوں کی ہلاکت اور تباہی تو ایک تو یہ ہے کہ لوگوں میں یہ ہوس پیدا ہو جاتی ہے اور جمع کرو اور جمع کرو اور جمع کرو دوسرا سبب حب مال کا دوسرا سبب ہے کہ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ کل کہاں سے کھائیں گے ابھی تو ہے آج کے دن کے لیے تو ہے کل کہاں سے بعد یہ سوچتے ہیں کہ کل کے لیے ہمارے لیے تو ہے مگر اولاد پیدا ہو گئی تو کہاں سے کھائے گی اولاد کہاں سے کھائے گی وہ پیدا کرنا تو اس کے اختیار میں ہے اور کھلانا جو ہے وہ پیدا یہ خود کرتا ہے سمجھتا ہے کہ پیدا تو میں کر دوں گا اور اللہ کھلانے پر قادر نہیں ہے یہ کفریہ نظریات ہیں کفریہ نظریات یہ کہتے ہیں نا بچے تین ہی اچھے پھر ہوگا دو ہی اچھے تو یہی ہے کہ کھائیں گے کہاں سے کھائیں گے کہاں سے بچے اگر پیدا ہوتے چلے گئے تو کھائیں گے کہاں سے ان دونوں نظریات پر اللہ تعالی قرآن کریم میں رد فرماتے ہیں لیتے قطلو اولیتا کم ابلا نرزو کم کم خود اپنے لیے یہ فکر کہ ہم کل کہاں سے کھائیں گے کہاں سے کھائیں گے اس فکر سے اپنی اولاد کو وہ قتل کر دیا کرتے تھے مشرقین نہرزوں کو کم یا کم کو مقدم فرمایا تمہیں پہلے تو اپنی فکر ہے اولاد تو جب ہوگی ہوگی اپنی فکر میں مرے جا رہے ہیں کہ ہم کل کہاں سے کھائیں گے تو سوچو ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں تمہاری اولاد کو بھی دیں گے سوچا کرو رازی تو ہم ہیں دوسرے قسم پر یوں رد فرماتے ہیں قطلو اولاد تم خشیات املاق پہلی آیت میں تھا من املاق دوسری میں ہے خشیات املاق فکر و فاقہ کے خوف سے کہ اولاد کہاں سے کھائے گی اولاد کو قتل مت کرو ان کے مد نظر اولاد کا مسئلہ تھا اس لیے آگے فرمایا نخن نرز کو ہم ان کو مقدم فرمایا ان کو بھی ہم رزق دیں گے تمہارے رازق تو ہم ہیں تم کیوں مرے جا رہے ہو فکر سے کیوں مرے جا رہے ہو تو قرآن کریم میں دونوں قسموں پر رد کیا گیا ہے کہ سوچا کرو کہ رزق تو ہم دیتے ہیں اور ایک بات دیکھیے خب مال جو ہے نا خب مال جیسے سیندھ کی بلی مکہ کا بلّا سب کچھ سامنے ہے سب کچھ سامنے مگر حقل پر آقل پر خب مال غالب آ جاتی ہے دیکھ رہا آنکھوں سے دیکھ رہا ہے باس سمجھ میں نہیں آتی کیسے اپنے بارے میں پہلے سوچ لے کہ جب ماں کے پیٹ میں تھا تو کون کبا کو کر دیتا تھا تجھے خود جب ماں کے پیٹ میں تھا تو اگر تجھے یاد نہیں ہے تو یقین تو ہے ہی یا کسی کو یقین بھی نہیں ہے یقین تو ہے کہ کبھی ماں کے پیٹ میں تھے وہاں کون کھلاتا پلاتا تھا پھر اللہ تعالی نے بندے کی حب بے صبری کے تحت اللہ تعالی نے نظام ایسا فرمایا کہ پیدا کرنے سے پہلے ماں کی چھاتیوں میں دودھ پہلے پیدا کر دیتے ہیں دودھ پہلے پیدا ہو جاتا ہے بچہ بعد میں پیدا ہوتا ہے کہیں یہ خطرہ ہو کہ کھائے گا وہ پیدا ہونے سے پہلے تیار رکھا ہوا اپنے بارے میں تو یہ نہیں سوچتا کہ میں کسی وقت میں اندھیری کوٹھڑی میں تھا مجھے کون کھلاتا پلاتا تھا اور اولاد کے بارے میں یہ فکر کہ اولاد کہاں سے کھائے گی کہاں سے کھائے گی تو جیسے بیوی کو حمل ہو اور تین چار مہینے گزر جائیں تو دیکھ لیا کریں کہ اس کا رزق تو اللہ تعالیٰ نے پہلے پیٹ کے اندر کون کھلا پلا رہا ہے اور جب پیدا ہوگا تو رزق اللہ تعالی نے پہلے ہی اس کا پیدا فرما دیا اللہ تعالی کی یہ شان کریمی رضاقیت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اپنے اوپر بیت چکا ہے اس کے باوجود اس کو اللہ تعالی پر اعتماد نہیں آتا وہ چھوڑ دے گا وہ چھوڑ دے گا وہ چھوڑ دے گا کہاں سے کھائیں گے کہاں سے کھائیں گے ارے روکو روکو روکو پیسہ روکو گیرو پر گیرے لگاؤ گیروں پر گیرے گیرو گیرو گیرو سوچنے کی بات ہے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے حب مال میں کیوں مرے جا رہے ہیں اے الفقر من باسع علیم حب مال شیطان کی طرف سے پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو تمہیں خطرہ لگا رہتا ہے کہ کل کیا ہوگا کل کیا ہوگا یہ تو معلوم نہیں کہ کل تک زندہ بھی رہیں گے یا نہیں فکر یہ لگی ہوئی کہ کل کھائیں گے کہاں سے فرمایا یہ شیطان رہتا ہے شیطان دراتا ہے کہ روکو روکو روکر رکھو اور ڈرتے رہو ڈرتے رہو یہ شیطان فقر و فاقے سے تمہیں ڈراتا ہے وِيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ اور شیطان تمہیں برائیوں کا خدم دیتا ہے وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَاْسَرَةً مِّنْهُ بَفَوْلَةً وَاللَّهُ وَاسِعٌ علیم۔ اللہ تمہیں مغفرت کا وعدہ کرتا ہے تمہیں مغفرت مغفرت کے لیے اللہ تعالی تمہیں بشارتیں دیتا ہے کہ اللہ خرچ کرو گے تو اللہ تمہاری مغفرت کرے گا اور اپنا فضل برسائے گا پیسہ بھی زیادہ برسائے گا مغفرت بھی ہو جائے گی اللہ کے بہت بڑی ورسعت ہے اور اللہ تمہارے حالات کو بھی خوب خوب جانتا ہے اس کی رحمت کی طرف کیوں توجہ نہیں ہوتی یہاں ایک بات سوچنے کی ہے وہ یہ کہ شیطان کی طرف سے تو اتنا فرما دینا کافی تھا کہ وہ فقر سے ڈراتا ہے آگے کا جملہ کیوں بڑھایا کہ برائی کا حکم دیتا ہے اور اللہ تعالی کی طرف سے اتنا جملہ کافی تھا کہ اللہ زیادہ رزق دے گا خرچ کرو گے تو زیادہ دے گا وہ ساتھ زیادہ پیدا کرے گا مگر ساتھ ساتھ اسے بھی پہلے کہ اللہ تمہاری مفرت کرے گا حالانکہ قصہ تو بیان ہو رہا ہے خرچ کرنے پر شیطان خرچ کرنے سے ڈراتا ہے فقر سے اور اللہ خرچ کرنے پر اپنے فضل کا وعدہ کرتا ہے کہ میں زیادہ دوں گا زیادہ دوں گا اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات کیوں لگا دی اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے جب مال کی محبت جس دل سے نکل جاتی ہے اس کی بارکا سے اس کی بدولت اللہ تعالیٰ دوسرے گناہوں سے بھی بچا لیتے ہیں جب گناہوں سے بچ جاتا ہے تو مغفرت ہو جائے گی ویسے تو فائدہ یہ ہے کہ گناہ کبیرہ سے جب تک تابہ نہ کری مغفرت نہیں ہوتی مگر یہاں یہ نسخہ بتایا کہ جو شخص اپنے دل سے مال کی محبت نکال دیتا ہے اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا نسخہ استعمال کر کے مال کی محبت کا علاج کر لیتا ہے اس میں پھر اللہ تعالی برائیوں سے بچنے کی قوت اور ہمت پیدا فرما دیتے ہیں وہ برائیوں سے بچنے لگتا ہے اس کی مفرت ہو جاتی اور جو شیطان کے چکر میں پھنس جاتا ہے شیطان کے چکر میں پھنسنا کیسے کہ مال کی محبت دل میں اور مضبوط اور مضبوط اور مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے ڈرتا ہے تو ایک تو یہ کہ ویسے شیطان اس کو فقر و فاقہ سے ڈراتا ہے جب مال کی محبت دل میں پہ ہو جاتی ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہر قسم کے گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے ہر قسم کے گناہ کرنے لگے گا جس زمانے میں میں وسعت مالی یا نہ ہونے کی وجہ سے انڈے نہیں کھاتا تھا اور گھر والوں کو اور بچوں کو انڈے نہیں کھلاتا تھا اس زمانے میں اگر میں انڈے کھانے کھلانے کے لیے خدمات دینیہ پر کچھ معاوضہ لے لیتا تو لے سکتا تھا اور معاوضہ لینا میرے اختیار میں تھا میں کسی کے تابع نہیں تھا ادارہ کا خود مختار تھا اگر میں یہ تعویل کر لیتا کہ انڈے کھاؤں گا اور کچھ توقت کی غذائیں کھاؤں گا تو دینی کام زیادہ ہوگا ایسی تعویل کر کے اپنا وظیفہ اپنے معاوضہ میں دینی خدمات پر خود ہی متعین کر لیتا اور انڈے کھانے کھلانے کا سلسلہ شروع کر دیتا بچوں کے بارے میں یہ تعویل کر لیتا کہ یہ قرآن کریم حفظ کر رہے ہیں انڈے کھائیں گے تو دماغ کو طاقت آئے گی جلدی حفظ کریں گے گھر والوں کے بارے میں تعویل کر لیتا کہ ہم سب لوگ اللہ کے قانون کے حفاظت اور اللہ کے دین کی اشاعت میں لگے ہوئے ہیں گھر والے ہماری خدمت کر رہے ہیں یہ انڈے کھائیں گے تو ان کی طاقت بح... بحال رہے گی سب کچھ دین ہی دین ہے اس لیے کچھ پیسے خدمات دینیا پر بطور معاوضہ کچھ لے لیا کرو اتنے سے کہ جن سے انڈے آ جایا کرے گھر میں مگر میں نے ایسا نہیں کیا دو باتیں پھر یہ ذرا وضاحت سے کہتا ہوں میں یہ سمجھتا تھا کہ خدمات دینیا پر معاوضہ لینا وہ بقدر ضرورت ہی ہونا چاہیے قدر ضرورت سے زیادہ نہیں لینا چاہیے انڈے کھانے کھلانے کو میں قدر ضرورت سے زیادہ سمجھتا تھا وہ میری ضرورت میں داخل نہیں ہے یہ کام نہ تھا نہ ہے اس لیے دینی کاموں پر معاوضہ کیوں لوں جس چیز کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے کیوں معاوضہ لوں دوسری بات وہی جو پہلے کہہ چکا ہوں کہ وہ صوفی صاحب نے جب وسط رزق کا مجھے وظیفہ لکھ کر دیا یہ پڑھیں تو ریزق بہت برسے گا میں نے وہ پڑھا تھا کہ نہیں اور جلا دیا کیوں نہیں پڑھا اس لیے کہ وسط رزق تو پہلے ہی سے اللہ نے بہت دیر رکھی ہے ہو سکتا رزق جس کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت زیادہ بہت زیادہ کوئی وظیفہ پڑھنے کی ضرورت نہیں رزق تو بہت زیادہ دے رہا تھا تو کتنا دے رہا تھا اتنا کہ انڈے نہیں خرید سکتے تھے ہم لوگ اس حالت کو میں یہ سمجھتا تھا کہ میرے اللہ نے مجھے رزق ضرورت سے بھی ہزاروں ہزاروں دراجہ زیادہ دیا ہے اس حالت میں جبکہ میرے پاس انڈے کھانے کھلانے جتنے پیسے نہیں ہوتے تھے اس حال میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ایسی قناعت ایسی قناعت اور ایسی غنا قل میں عطا فرمائی تھی بلا بلا قوت اللہ بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کے قلوب کے خب مال خب دنیا حب جا سے پاک فرما کر اپنی محبت شاپ واپان آخرت ان چیزوں سے منور فرما دیں باہر اور باپن کو اپنی مرضی کے مطابق بنانے وہ صلی اللہ طارق وسلم کے بالا صور کے محمد علیہ و صابی اجم